ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما لدا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا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 یہ وہ عظیم کتاب ہے جس پہ ہمارا موجودہ دور حادیث ہو رہا ہے اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث اس انداز سے جمع کی گئی ہیں کہ احادیث میں تقرار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے احادیث کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے کتاب کے مولف نے کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے اور ان میں سے تیسرا مقصد جو ہے وہ العبادات یعنی ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے اور العبادات میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جو حج اور عمرہ کی احادیث پہ مشتمل ہے اور حج عمرہ پہ مشتمل اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں ان میں سے دوسری فصل مکہ کے فضائل اور مکہ کے احکام پہ مشتمل ہے پہلی فصل کیا آتی حج کے احکام اور حج کے اعمال اور دوسری فصل کیا ہے مکہ کے فضائل اور مکہ کے احکام اور اس فصل میں کئی ابواب ہیں ان میں سے پانچواں باب آج ہم شروع کریں گے اور جو حدیث اس باب کے نیچے آئے گی اس کا نمبر ہوگا آٹھ سو ایٹ فور فائب تو باب نمبر پانچ باب بنیاد القعبہ یہ باب ہے کعبہ کی بلڈنگ کے بارے میں کعبہ کی تعمیر کے بارے میں قاف یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا انََََََََََ عائش رضی اللہ عنہا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفیں آپ کی بیگم ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کن سے کہا جناب عائشہ سے علم ترئی ان کی لمہ بَ ن القابت اقتصر انقوا ابراہیم علم ترئی کیا تم اس بات کا علم نہیں ہے کیا تم نے یہ دیکھا نہیں ہے تو علم ترا کا معنی کبھی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا اور کبھی اس کا منع ہوتا ہے معلوم کر لینا علم لے لینا مثال کے طور پہ علم ترقی فاض ابو کبھی اسحاب الفیر تو یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ کیا آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, کیا؟ تو یہاں پہ کیا علم ترعی ان نقو مکیل بن و کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو اختصر قواعد ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا یعنی کہ ابراہیم علیہ السّلاۃسلام نے کعبہ کو جن بنیادوں پہ استوار کیا تھا ان بنیادوں سے بیت اللہ کو کم کر دیا گیا ان بنیادوں پہ مکمل طور پہ بیت اللہ تعمیر نہیں کیا گیا اور قوم سے مراد قریش ہیں جی. نبی علی الصلاۃ والسلام جناب عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا جی. یعنی کہ میری اور تمہاری قوم نے جی. لیکن بات کرنے کے ایک انداز ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے جی. کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا جی. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا کس کو بیت اللہ کو مراد یہ ہے بات آگے بڑھانے سے پہلے وضاحت کر دوں تاکہ دوست احباب اس حدیث کو اور اس روید کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں کہ آج کل کعبہ کے ساتھ وہ حصہ جس کو حتیم کہتے ہیں جس کے اوپر میزاب ہے پرنالہ ہے جس سے بارش کا پانی گرتا ہے اور اس پرنالے کے نیچے جو جگہ اس کو حتیم کہتے ہیں اور اس کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار بھی ہے اس دیوار کے اندر جو آج کل جگہ ہے اس میں سے کافی سارا حصہ وہ ہے جو بنیادی طور پہ بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن اہل مکہ نے نبی علیہ صلاحت و اسلام كے نبوت سے پہلے جب کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ہم کعبہ تعمیر کریں گے حلال کی کمائی سے اور اس پہ حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے جب انہوں نے اس کے لیے فنڈ جمع کیا چندہ اکٹھا کیا تو وہ اتنا نہیں تھا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل طور پہ کر سکتے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ بیت اللہ کو تعمیر کر سکتے اس لیے انہوں نے بیت اللہ کا اس جانب سے کچھ حصہ چھوڑ دیا جس جانب کو آج کل ہم حتیم کہتے ہیں تو اسی کی جانب نبی علی السلام اسلام اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کعبہ کو کم کر دیا چھوٹا کر دیا فقول تو یا رسول اللہ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کون کہہ رہی ہیں ہم المنین عائشہ فرما رہی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ تر الدُلہ اللہ قواعد ابراہیم کیا آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں لٹائیں گے جب آپ کو معلوم ہے کہ بیت اللہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ نہیں ہے اس جانب سے جس جانب حتیم ہے تو کیا آپ اس کو دوبارہ تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ نہیں لٹائیں گے قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمِ شاہ سرمایہ لان و بالكفری لفالتو اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا یعنی کہ اب مکہ ہم نے فتح کیا ہے اور مکہ والوں میں سے اکثر لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور یہ نئے مسلمان ہیں یہ پرانے مسلمان نہیں ہیں زمانہ کفر سے ابھی ابھی آئے ہیں تو چونکہ یہ ابھی نئے مسلمان ہیں تو جب یہ دیکھیں گے کہ میں کعبہ کو گرا رہا ہوں اور کعبہ کو ان بنیادوں کی بجائے جن بنیادوں پہ قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا کسی دوسری بنیاد پہ تعمیر کر رہا ہوں تو یہ بات ان کے لیے فتنہ بن جائے گی اور ان میں سے کئی ایسے لوگ جن کا ایمان کمزور ہے کہیں دین اسلام ترک نہ کر دیں کہیں مرتد نہ ہو جائیں تو نبی علیہ اللاۃ والسلام نے یہاں پہ دیکھا کہ دو مسلطیں ہیں کتنی مسلطیں ہیں دو, دو ایک یہ کہ کعبہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ دوبارہ سے تعمیر کیا جائے اور دوسری مسلط یہ ہے کہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے ایمان کو پختہ ہونے دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کفر کی طرف واپس چلے جائیں تو آپ نے پھر ان کے ایمان کی حفاظت کو ترجیح دی کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ کیم کرنے سے یعنی کہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ قائم کرنا یہ ایک مسلط تھی اس مسلت کو ترک کر دیا اور کس مسلت کو مقدم رکھا کہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے لوگوں کا دین محفوظ رہے اور لوگ ایمان و اسلام میں پختہ ہو جائیں فقال عبداللہ تو اللہ کہتے ہیں ابھی عبد اللہ کون سے ہیں یہ عبداللہ بن عمر ہیں سوال پیدا ہوگا یہ اچانک کہاں سے آ تو اس کے لیے میں آپ کو حدیث کے آغاز کی طرف لے جانا چاہوں گا اس حدیث کو بیان کرنے والی کون ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جب آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو کھولیں گے اور اس کی سند کا تفصیل کے ساتھ دراسہ کریں گے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روایت بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم ہیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے کون ہیں سالم سالم بن عبداللہ بن عمر بہت بڑے محدث بہت بڑے فقی فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کون سالم بن عبداللہ بن عمر یعنی کہ جناب عمر عمر کے پوتے عبداللہ بن عمر کے بیٹے اور ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر کے پوتے تو سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ اللہ بن محمد بن ابو بکر نے بتایا میرے باپ عبداللہ بن عمر کو کس نے بتایا عبداللہ بن محمد بن ابو بکر صدیق یعنی کہ عمر فاروق کے پوتے سالم کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کو ابو بکر صدیق کے پوتے عبداللہ بن محمد نے بتایا کیا بتایا یہ حدیث بتائی جس کو جناب عیشہ روایت کر رہی ہے یعنی کہ جناب عائشہ سے یہ حدیث لے کر عبداللہ بن عمر کو کس نے پھر بتائی تھی عبداللہ بن محمد بن ابو بکر نے یعنی کہ جناب عیشہ کے بتیجے نے جناب عائشہ کے بھتیجے عبداللہ بن محمد بن نبو بکر نے یہ روایت لی اپنی پھپھو جناب عائشہ سے اور بتائی کس کو صحابی عبداللہ بن عمر کو تو صحابی کو بتانے والے کون ہوئے تابی یعنی کہ جناب عائشہ صحابیاں ہیں ان سے روایت لی ہے کس نے تابی نے وہ کون ہیں ان کے بھتیجے عبداللہ بن محمد بن نبو بکر اور اس طابی نے حدیث کس کو بتائی ہے صحابی عبداللہ بن عمر کو ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پھپھو سے یہ حدیث سنی ہے اور یہ ساری بات بیان کرنے والے کون ہیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم اور جناب عمر فلوق کے پوتے سالم تو اب یہ پوری وید بیان کرنے کے بعد سالم کہتے ہیں کہ فقال عبداللہ عبداللہ نے کہا یعنی کہ میرے والد صاحب نے کہا میرے والد صاحب نے جب یہ حدیث سنی عبد اللہ بن محمد بن ابو بکر سے تو میرے والد صاحب نے کہا ل ان کا عشت الضی اللہ عنہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قوا ابراہیم کہ اگر ام المومنین عائشہ نے یہ حدیث نبی علیہ اللاۃ والسلام سے سنی ہے تو میں نہیں گمان کرتا میرا نہیں خیال کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے بیت اللہ کے ان دو ارکان کے اسلام کو ترک کیا ہے جو حتیم کے قریب ہیں مگر اس لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ پوری نہیں کی گئی کیا مفہوم نکلا ہے اس کا عبداللہ علیہ عمر کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث معلوم نہیں تھی جو جناب ایشا بتا رہی ہیں اور اگر انہوں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یقیناً انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے لیکن یہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول سے بات سنی ہے تو پھر میں اس روایت سے یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ نبی علیہ اللاۃ وسلام نے جب طواف کیا تھا جب عمرہ کیا تھا جب حج کیا تھا تو کعبہ شریف کے چار کناروں میں سے چار کونوں میں سے چار ارکان میں سے دو کو اپنے نے ہاتھ لگایا تھا استلام کیا تھا ایک وہ جس کو رکن یمانی کہتے ہیں اور ایک وہ جس کے ساتھ آج اجر اسود ہے تو ان دو کو آپ نے ہاتھ لگایا لیکن بیت اللہ کے وہ دو کنارے وہ دو کونے وہ دو ارکان جو حتیم کے قریب ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگایا کہتے ہیں اب مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا کہ ان کے جناب عیشا کی بیان کردہ عدیب سننے کے بعد مجھے پتا چلا ہے اب میں نے یہ نکالا ہے کہ چونکہ وہ دو کونے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ قائم نہیں ہیں اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا یہ کون کہنے جناب عبداللہ بن عمر کہہ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو یہاں پہ لفظ کیا الحجرہ جو ہجر سے قریب ہیں بیت اللہ کے وہ دو کونے جو ہجر سے قریب ہیں ہجر سے مراد کیا حتیم ہجر سے مراد کیا حتیم اس کے بعد وفی روایت اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کن دونوں کی ایک روایت میں ہے بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے قالت کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں سلط النبی صلی اللہ علیہ وسلمان الجدری میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حتیم کے بارے میں جدر سے بھی یہاں پہ مراد کیا حتیم ہجر سے بھی مراد کیا تھا حتیم تو میں نے آپ سے سوال کیا کس کے بارے میں حتیم کے بارے میں امین البیتی ہوا کیا وہ بیت اللہ میں سے ہے کیا وہ بیت اللہ کا حصہ ہے کون سوال کر رہی ہیں جناب عائشہ کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال انعام تو آپ نے کہا ہاں کل تو میں نے کہا میں نے کہا یہ کون کہہ رہی ہیں جناب عائشہ کس سے کہا اللہ کے رسول علیہ سلاۃ وسلام سے میں نے کہا فمال خلو فلبئی تھی تو انہیں کیا ہے ان کے قریشیوں کو جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا انہیں کیا ہے کہ انہوں نے اس کو بیت اللہ میں داخل نہیں کیا حتیم اگر بیت اللہ کا حصہ تو انہوں نے اس کو باہر کو چھوڑ دیا ہے قالا تو آپ نے فرمایا ان نقم کی قصرت بہم النفاق کہ تمہاری قوم کا جمع کیا ہوا فنڈ کم ہو گیا تھا جو چندہ انہوں نے جمع کیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے وہ کیا ہو گیا تھا کم ہو گیا تھا اور یہاں پہ حافظ ابن حضر رحمہ اللہ جو بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں جس شرح کے نام کیا فتول باری حافظ بن حجر الاسقلانی انہوں نے شرح لکھی ہے بخاری شریف کی جس کے نام کیا فتول باری وہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب عائشہ سے کہ تمہاری قوم کا جمع کیا ہوا مال کم ہو گیا تھا تو اس سے مراد وہ مال ہے جو پاک مال تھا حلال مال تھا کیونکہ انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ بیت اللہ بنانے کے لیے ہم حرام مال کو نہیں لیں گے سود کا مال ہم نہیں لیں گے کسی نے کسی کے مال پہ قبضہ کیا ظلم کیا تو وہ مال ہم نہیں لیں گے زنا کا مال ہم وصول نہیں کریں گے تو کہا ان نقوم کی قسرت بھی منفقہ کہ بے شک تمہاری قوم جو ہے ان کا جمع کیا ہوا مال کیا ہو گیا تھا کم ہو گیا تھا کم پڑ گیا تھا النفاقا کا لفظی مانا کیا ہوتا ہے خرچہ مراد یہ ہے کہ وہ مال وہ فنڈ جنہوں نے جمع کیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے قلتو تو میں نے کہا فما شبا بہ مرتفعا بیت اللہ کے دروازے کا کیا حال ہے کہ یہ بلند و بالا ہے بہت اونچا ہے یعنی کہ اس سے بیت اللہ میں داخل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اتنا اونچا کیوں رکھا ہوا ہے جناب ایشا کہ نہیں فماش انوبا باب اس کے دروازے کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اونچا ہے قال آپ نے کہا فال دالی کا قومو کی لیود خلو منشا و یم نو منشاہ تمہاری قوم نے یہ کام کیا کیا کام کیا کہ بیت اللہ کے دروازے کو اونچا کر دیا تمہاری قوم نے کام کیا کس لیے تاکہ وہ داخل کریں منشاؤ جس کو چاہیں وہ یمنا روک دیں جس کو چاہیں یعنی کہ لوگوں کی مردی نہ چلے بلکہ ان کی مردی چلے ان کی چوتراہٹ چلے وکی حدیث انود خرال جدرا فل بیتی و ان الصبہ بہوب اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہاری قوم زمانہ جاہلیت سے قریب قریب ہے جاہلیت سے مراد کیا زمانہ کفر یعنی کہ یہ کفر سے قریب قریب ابھی ابھی آئے ہیں اسلام میں کفر کا زمانہ ان کے قریب قریب ہے پرانے مسلمان نہیں ہیں نئے مسلمان ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت زمانہ کفر قریب قریب ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ ان تُن کر کہ ان کے دل برا جانیں گے اس بات کو کہ میں داخل کر دوں حتیم کو بیت اللہ میں اور یہ کہ میں اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ لگا دوں تو اگر یہ خوف نہ ہوتا تو جواب محضوف ہے جواب مقدر ہے تو میں ایسا کر ڈالتا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دروازہ بھی نیچے کر دیتا اور حتیم کو بھی بیت اللہ کے اندر داخل کر دیتا لیکن میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا کیونکہ تمہاری قوم کے کئی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے دل اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے یہ ایک ہی حدیث ہے اور اس کی مختلف روایات ساتھ ساتھ ذکر کی گئی ہیں تو اس موضوع کو ہم مکمل کر رہے ہیں کرتے رہیں گے لیکن یہاں سے ہمیں یہ بات سیکھ لینی چاہیے جس کی جانب علماء کے نام اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کسی برائی کا خاتمہ کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ برائی کا خاتمہ کرنے کے نتیجے میں برائی مزید بڑھ جائے گی اس کو مزید قوت مل جائے گی تو پھر ایسی برائی کو ختم نہ کریں اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کمزور ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے شراب خانہ کیمپ کر رکھا ہے آپ اس کو گرا دیتے ہیں رات کے ٹائم رات کے اندھیرے میں اب کیا ہوگا اب وہ لوگ جو ہیں نئے سرے سے شراب خانہ کیمپ کریں گے اور پہلے سے زیادہ وسیع اس شاپ کو پہلے سے زیادہ وسیع اور کھلے انداز میں بنائیں گے ایسے کسی جگہ پہ کوئی پختہ قبر ہے مزار ہے دربار ہے لوگ وہاں پہ آکے کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اس قبر کو سیدہ کرتے ہیں اور وہ شرک کا اڈہ بن, بن چکی ہے وہ قبر اور اب آپ کہتے ہیں چند نوجوان مل کر کے ہم اس کو گرائیں گے جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گرا دیا تو وہ لوگ جمع ہو جائیں گے غصے میں آ جائیں گے اور اس دربار کو وسعت دیں گے اس شرک کو وسعت دیں گے تو پھر اس شکل میں آپ اس برائی کو ختم نہ کریں برائی کو اس انداز سے ختم کریں کہ برائی بڑے نہیں بلکہ کم ہو وفی روایت علی مسلم اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے یعنی حدیث وہی ہے لیکن اس حدیث کی کئی اور روایات بھی ہیں تو ان میں کچھ زید معلومات بھی آئی ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے تعلق سے بیت اللہ کی عمارت کے تعلق سے وفی روایت علی مسلم اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے انعقا روایت ہے عطا سے عطا سے مراد عطا بن ابو ربا المکی ہیں تابعی ہیں بڑے تابعی ہیں قالا وہ کہتے ہیں لمبہ تر قلب زمانہ یزید ابنی معاویہ جب یزید بن معاویہ کے زمانے میں بیت اللہ جل گیا بیت اللہ کو آگ لگ گئی ہی نہ غزا اہل اہل الشام جب کے مکہ پہ حملہ کیا تھا اہل شام نے اب یہاں پہ ایک تھوڑی بہت وضاحت کرنا پڑے گی یزید بن معاویہ کی حکومت کب قائم ہوئی سن ساٹھ ہجری میں جناب امیر معاویہ جو ہمارے چھٹے خلیفہ راشد ہیں ان کی حکومت رہی ہے سن چالیس ہجری سے ساٹھ ہجری تک یعنی کہ ان کا زمانہ خلافت تقریباً بیس سال ہے تقریباً بیس سال ہے ان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ خلیفہ بنے اور یزید بن معاویہ سن ساٹھ ہجری سے لے کے سن چونسٹھ ہجری تک خلیفہ رہے ہیں اور یہ یزید بن معاویہ وہی ہیں جن کے زمانے میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے یزید شام میں تھے دمشق میں اور یہ واقعہ کہاں ہوا ہے کوفہ کے قریب جی یزید بن معاویہ کو خلیفہ کس نے مقرر کیا تھا ان کے والد جناب امیر معاویہ نے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یزید بن معاویہ چونکہ صحابی نہیں بلکہ تابی ہیں جی اس لیے ان کے زمانے میں ان سے افضل اور ان سے بہتر کئی ایسے لوگ تھے جن کو خلیفہ بنایا جا سکتا تھا ان کے زمانے میں عبداللہ بن عباس موجود تھے عبداللہ بن زبیر موجود تھے عبداللہ بن عمر موجود تھے ابو سعید خدری موجود تھے مصور بن مخرمہ موجود تھے دیگر کئی صحابہ کے نام موجود تھے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے بعد خلافت کی ذمہ داریاں ان کا بیٹا یزید سنبھالے جی اس میں کیا حکمت تھی علماء کرام نے اس بارے میں کئی چیزیں بیان کی ہیں جی ان میں سے ایک یہ کہ شاید امیر معاویہ یہ سمتے تھے کہ اگر میرے بعد میرا بیٹا حکمران بنے گا تو دارالحکومت اور کیپٹل تو عبد ہے جی تو یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اس کو بطوری خلیفہ مان لیں گے اور اس کی خلافت کو قبول کر لیں گے جی اور کو اور بنا تو پھر پورے پوری اسلامی دنیا کے اوپر کنٹرول کرنا اس کے لیے شاید مشکل ہو جائے اس قسم کے کئی امور ہوں گے جن کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی خلافت کا اعلان اپنی زندگی میں کر دیا تھا ان کی بیت یعنی کہ جزید بن معاویہ کی بیت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی اکثر لوگوں نے کر لی تھی لیکن عبداللہ بن عمر نے اور عبداللہ بن زبیر نے اور جناب حسین نے رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ان لوگوں نے کہا کہ اب ایک خلیفہ موجود ہے جس کی ہم نے بیعت کر رکھی ہے اس کی زندگی میں ہی کسی اور کی بیت کریں یہ درست نہیں ہے چنانچہ ان تین لوگوں نے بیت کرنے سے انکار کر دیا جب امیر معاویہ فوت ہو گئے تو یزید نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ میرے نام پہ لوگوں سے بیعت لی جائے تمام شہروں میں اس آرڈر پہ عمل ہوا مدینہ میں بھی مدینہ کے گورنر نے تمام لوگوں سے یزید معاویہ کے نام پہ بیعت لی سب نے بیت کی لیکن جناب حسین نے کہا کہ مجھے وقت دیا جائے مہلت دی جائے میں فی الحال بیت نہیں کروں گا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما نے بھی وقت مانگا اور فوری طور پہ بیت نہیں کی عبداللہ بن عمر نے بیت کر لی دیگر صحابہ کنام نے بھی بیت کر لی اب کیا ہوا جس رات جناب حسین عبداللہ بن زبیر کو بیعت کے لیے طلب کیا گیا تھا لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی اسی رات یہ دونوں نکل کے مکہ پہنچ گئے جناب حسین وہاں پہ کرسا رہے اور پھر کوفہ والوں کے کہنے پہ کوفہ چلے گئے کوفہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں پھر کربلا کے مقام پہ لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں جناب حسین کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے بہت بلند کیا اور وہ پہلے سے ہی بلند و بالا تھے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ہم جناب حسن سے جناب حسین سے آلِ بیت سے ان کے والد جناب علی سے ان کی والدہ جنابی فاطمہ تمام سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو ہم دین سمتے ہیں ایمان سمتے ہیں اب جناب حسین تو شہید ہو گیا اب باقی رہ گیا عبداللہ بن زبیر عبد بن زبیر نے یزید بن معاویہ کی بیت نہیں کی عبداللہ بن زبیر مکہ میں رہے اور وہاں انہیں کافی سارے لوگ بھی مل گئے جو ان کے ساتھی بن گئے ان کی فوج کا حصہ بن گئے اور عبداللہ بن زبیر نے وہاں پہ خلافت کا اعلان کر دیا اب یزید بن معاویہ نے شام سے لشکر بھیجا تاکہ مدینہ کے حالات کو بھی ٹھیک کیا جائے اور مکہ کا قبضہ بھی واپس لیا جائے تو جب شام والوں کا لشکر مکہ پہنچا تو انہوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر نہیں نکلے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مکہ کے اندر رہنے کو ترجیح دی چنانچہ شام سے آنے والے لشکر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اب شام والوں نے كئی ایک حملے كیے اور ان حملوں میں یہ ہوا کہ بیت اللہ کو آگ لگ گئی بیت اللہ جل گیا اب بیت اللہ كو آگ کیسے لگی یہ ایک بڑا سوال ہے اس بارے میں کئی روایات ہیں بہت سی باتیں ہیں بہت سے خیالات ہیں ایک یہ ہے کہ یزید بن معاویہ كا لشكر منجنیک استعمال کر رہا تھا یعنی کہ یہ ایک چیز اس زمانے میں بنائی گئی جس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے تھے ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تھا دور سے جیسے آج توپ سے گولے پھینکے جاتے ہیں ٹینک سے گولے پھینکے جاتے ہیں ایسے اس زمانے میں منجنیگ سے پتھر پھینکے جاتے تھے تو ایک رائے یہ ہے کہ اس منجنیگ کے ذریعے کعبہ شریف کو آگ لگی ہے دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھی کعبہ شریف کے سین میں خیمے لگا چکے تھے وہاں پہ رہ رہے تھے تو وہاں ان خیموں میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی آدمی کے ذریعے کعبہ کو آگ لگ گئی لیکن اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے آگ نہ ادھر سے کسی نے لگائی ہے نہ ادھر سے کسی نے لگائی ہے جن سے بھی لگی ہے غلطی سے لگی ہے اور اس پہ دونوں گروہ پشتائے اور دونوں اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے یہاں پہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو منہاج سنہ سے لی گئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل شام میں سے کسی نے کعبہ اللہ کی توہین کا قصد اور ارادہ نہیں کیا بلکہ سارے کے سارے مسلمان بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے تھے اور اہل شام کا مقصد عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کرنا تھا اور منجنیق کے ذریعے جو پتھر پھینکے جا رہے تھے ان پتھروں کا ہدف عبداللہ بن زبیر تھے کعبہ شریف نہیں تھا تو یزید نے نقابہ گرایا اور نہ کعبہ کو آگ لگانے کا قص اور ارادہ کیا نہ یہ کام یزید نے کیا نہ یزید کے کسی نیب نے کیا اور اس بات پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی لوگ بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یزید معاویہ اور ان کے لشکر نے کعبہ تو اللہ کو جان بوجھ کے آگ لگائی جبکہ ایسی بات نہیں ہے عبداللہ بن زبیر کے لشکر میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن سے یہ روایات ملی ہیں کہ وہ سمتے تھے کہ شاید ہمارے کسی ساتھی سے غلطی ہوئی ہے اور ادھر بھی ایسی رائے پائی جاتی تھی تو دونوں گروہ جو ہیں وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے اور یہ بات بھی معلوم رہے کہ معاویہ محاصرہ کرنے والوں میں خود موجود نہیں تھا لشکر اس کی طرف سے بھیجا ہوا تھا لیکن وہ خود ان میں موجود نہیں تھا اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ عطاب امی روا سے روایت ہے کہ لمبہ ترق البئی تو جب بیت اللہ جل گیا یزید بن کے زمانے میں ہی نہ غزا آہل اہل شامی جب کہ مکہ پہ حملہ کیا اہل شام نے فقانہ من امر ہی ماں تو بیت اللہ کے معاملے میں سے وہ تھا جو تھا یعنی کہ بیت اللہ کا معاملہ کیا ہوا کہ آگ لگ گئی تو تارا قحو ابن تو عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا یعنی کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ جلا ہوا ہے عبداللہ بن زبیر نے جلے ہوئے سے کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا اور اس کی اصلاح نہیں کی حتیٰ قدیم ناس الموسم یہاں تک کہ لوگ حج کے سیزن میں پہنچ گئے کعبہ شریف کو آگ کب لگی تھی کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول میں اور ربیع الاول عربی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہوتا ہے اور حج کب ہوتا ہے بارہویں مہینے میں ذی الحجہ میں تو عطا بن نبی ربا کہہ رہے ہیں کہ آگ لگ گئی لیکن عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو اس کی حالت پہ رہنے دیا یہاں تک کہ لوگ آئے الموسما حج کے موسم میں حج کے لیے لوگ پہنچ گئے یو ان جر رحم او یحربہم ہر رب الشام بن نبو ربا مکی کہتے ہیں یہ بھی مکہ کے ہیں تابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر چاہتے تھے این یو جر کہ وہ ان حج کے لیے آنے والے لوگوں کو لڑائی کے لیے تیار کریں ان کو لڑائی پہ امادہ کریں یعنی کہ یہ بھی عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دیں دیکھیں کہ یزید کے لوگوں نے کیا کیا ہے کعبہ کے ساتھ اور کیسے ان کی وجہ سے کعبہ کو آگ لگی ہے تو یہ دیکھ کے لوگوں کو غصہ آئے گا اور وہ یزید کے لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بن ابو ربال مکی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر چاہتے تھے کہ ان کو لڑائی پہ آمادہ کریں او یو ہر بہ ملا یا عبداللہ بن زبیر انہیں اہل شام کے خلاف بھڑکانا چاہ رہے تھے انہیں غصے میں لانا چاہ رہے تھے فلم صدر اناس تو جب لوگ آئے کالا کہا کس نے کہا عبداللہ بن زبین نے کہا فلم صدر الناس اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جب آئے مکہ میں اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب لوگ حج کے دوران مینا گئے اور پھر وہ میدان عرفات گئے پھر وہ مضلفہ آئے پھر منا آئے اور پھر جب وہ مکہ پہنچے تو فلمہ صدر الناس جب لوگ آئے قالت عبداللہ بن زبیر نے کہا یا ایوہ الناس اے لوگو اشیرو علی فی کعبہ مجھے کعبہ کے معاملے میں مشورہ دو ان میں کعبہ شریف کو گرا دوں ثم ابنی بنا آہا پھر میں اس کی نئی تعمیر کروں پھر اسے میں اثر نو بناؤں او اس ری ہُما یا جو اس میں سے بوسیدہ ہو چکا ہے کمزور ہو چکا ہے میں اس کی مرمت کرا دوں اس کی اصلاح کرا دوں کیا کروں مجھے بتاؤ قال ابن عباس تو عبداللہ ابن عباس نے کہا جو وہاں پہ موجود تھے فعینی قدفری قلی رنفیہ <فیها> میرے میرے لیے اس معاملے میں ایک رائے واضح ہوئی ہے یعنی کہ میرے ذہن میں ایک رائے آئی ہے اور مجھے اس کے اوپر اطمینان ہے مجھے میری دو رائے نہیں ہیں میرے میرے لیے ایک رائے وعدے ہوئی ہے اور میں اس کے اوپر مطمئن ہوں وہ رائے آپ کو دینا چاہتا ہوں ارا انتسلی ما وہا منہا میری رائے یہ ہے کہ اس میں سے جو کمزور ہو چکا ہے آپ اس کی مرمت کروا دیں اس کی اصلاح کروا دیں اسے ٹھیک کروا دیں وطد آبئی تن اسلمس علیہ اور آپ اس اسی بیت اللہ کو رہنے دیں جس پہ لوگ مسلمان ہوئے یعنی کہ جب لوگ مسلمان ہوئے تو یہ, یہی بیت اللہ تھا یہی اس کی یعنی کہ عمارت تھی تو آپ اس عمارت کو رہنے دیں جس جس پہ لوگ مسلمان ہوئے وہ احجار السلم الناس علیہ اور آپ ان پتھروں کو رہنے دیں جن پتھروں پہ جن پتھروں پہ لوگ مسلمان ہوئے وب عیس علیہ نبی اور آپ ان پتھروں کو رہنے دیں جن پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبوس کیا گیا یعنی کہ یہ وہ بیت اللہ ہے یہ بیت اللہ کی وہ عمارت ہے یہ بیت اللہ کی وہ اینٹیں ہیں یہ بیت اللہ کے وہ پتھر ہیں جن پتھروں پہ لوگ مسلمان ہوئے یعنی کہ اسی عمارت کے زمانے میں دین اسلام آیا نبی علیہ صلاۃ والسلام نبی بنے اور لوگ مسلمان ہوئے تو اس لیے آپ انہی پتھروں کو رہنے دیں اسی عمارت کو آپ رہنے دیں اور اس کو تبدیل نہ کریں فقال ابن زبیر تو عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے لو کان احد کم ما تد فقی فی تو رب کم اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے میں سے کسی کے گھر کو آگ لگ جائے ماں راد تو وہ رادی نہیں ہوگا مطمئن نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کو نئے سرے سے بنا لے تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو نئے سرے سے نہ بنا لے بیت ربکم تو تمہارے رب کا گھر کیسے ہوگا یعنی کہ اپنا تمہارا گھر ہو اس کو آگ لگ جائے تو تم چاہو گے کہ اسے اب نئے سرے سے بنایا جائے تاکہ اس میں کوئی عیب نہ رہے کوئی کمزوری نہ رہے اور یہ تمہارے رب کا گار ہے اس کے بارے میں تم مجھے مشورہ دے رہے ہو مجھے کہ مجھے میں اسے نہ گراؤں نئے سرے سے تعمیر نہ کروں بلکہ جو تھوڑی بہت خرابی ہے اس کو ٹھیک کر دوں جو کمزوری ہے اس کی اصلاح کر دوں انی ان ربی صلاطن میں اپنے رب سے تین راتیں اسحارا کرنے والا ہوں کتنی رات اسخارہ کروں گا تین راتیں یہاں پہ ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوا بڑا اہم وہ یہ کہ کیا اسارہ ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے یا دو مرتبہ یا تین مرتبہ بہت سے علمائی کے نام کہتے ہیں کہ اسخارہ ایک مرتبہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ دو مرتبہ احادیث سے ثابت نہیں ہے تین مرتبہ احادیث سے ثابت نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ استخارہ کیا ہے دعا ہے استخارہ کیا ہے دعا ہے تو دعا جتنی بار کی جائے اتنا ہی بہتر ہے اور اس میں بار بار اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا اللہ سے درخواست کرنا یہ تو بڑی عمدہ بات ہے آپ جب دعائیں سہارا کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی عظیم الشان دعا ہے اور یہ کہ اللہ سے یہ دعا بار بار کرنی چاہیے تو اب یہ عبداللہ بن زبیر کے ان الفاظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ سخارا ایک سے زائد بار کر سکتے ہیں دو مرتبہ کر سکتے ہیں تین مرتبہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کہہ رہے ان مستخیر اطلاع میں اپنے رب سے سخارہ کروں گا تین راتیں سم عازم پھر میں اپنے معاملے پہ پختہ عزم کر لوں گا جی. یعنی کہ میں تین راتیں اسخارہ کرنے لگا ہوں اسخارہ جی. کرنے کے بعد اگر میری میرے یعنی کہ میرے دل میں یہیں آیا کہ بیت اللہ کو گرا کے نئے سرے سے بنانا چاہیے تو میں یہ کام کر کے رہوں گا میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا ثم آ ضم عملی پھر میں اپنے معاملے پہ پختہ عزم کرنے والا ہوں جی. فلمہ بہ مدد جب تین راتیں گزر گئیں جی. اجمارا یہو علی این قدحا تو انہوں نے اپنی رائے کو اس بات پہ پختہ کر لیا کہ وہ بیت اللہ کو گرا دیں تین راتیں وہ اسخارا وغیرہ کرتے رہے پھر ان کی پختہ رائے کیا بنی کہ بیت اللہ کو گرایا جائے اور نئے سرے سے تعمیر کیا جائے فتحا ما حنسو تو لوگ اس سے بچنے لگے سے بیت اللہ کو گنانے سے اللہ کا گار گرایا جائے لوگ اس سے بچنے لگے دور رہنے لگے فتح ماح الناسلبی اولناس یا سعدو ہی امر منسما لوگ اس خوف سے اس سے بچنے لگے اجتناب کرنے لگے کہ کہیں لوگوں میں سے پہلے شخص پہ جو اس پہ چڑے گا آسمانوں سے کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے جی لوگ ڈر رہے تھے کہ جو آدمی پہلا پتھر گرائے گا پہلی اینٹ گرائے گا کہیں اس پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے آسمان سے کوئی آفت نہ اس پہ آ جائے حتیٰ سائے دہو یہاں تک کہ اس پہ ایک آدمی چڑھا کب جی آپ ایک آدمی چڑھا القا امن رتن تو اس نے اس میں سے ایک پتھر کو گرا دیا جی. یعنی کہ اس نے آغاز کیا جی. یہ آدمی کون تھا علمائے کے نام لکھتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن زبیر خود تھے تو آغاز کرنے والے بسم اللہ کرنے والے پھر کون تھے خود عبداللہ بن زبیر جی. لوگ تو ڈر رہے تھے جی. کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے جی. لیکن عبداللہ بن زبیر مطمئن تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرا ارادہ بیت اللہ کی توہین کا نہیں ہے بلکہ میرا ارادہ بیت اللہ کی تعظیم کا ہے میں اسے شاندار طریقے سے اثر نو تعمیر کرنا چاہتا ہوں اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اور کوئی جرم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ڈریں کہ عذاب نازل ہوگا عذاب تو اس کے اوپر نازل ہو جو بیت اللہ کی توہین کرنا چاہتا ہو چنانچے فلقا منحجارتاً انہوں نے ایک پتھر گرا دیا فلم ملم یاسو اصاب بہو شی ان جب لوگوں نے اسے نہیں دیکھا کس کو اس پہلے آدمی کو یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کو جب لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ اس پہ کوئی چیز نازل ہوئی ہو اس پہ کوئی عذاب آیا ہو تو تتا باؤ وہ جکے بعد دیگرے گرانے لگے پھر باقی لوگوں نے بھی حصہ لیا وہ بھی پتھر گرانے لگے فلاقو ہو تو انہوں نے بیت اللہ کو گرا دیا بلغو بہل ارد یہاں تک کہ وہ زمین تک پہنچ گئے بیت اللہ کو گراتے گراتے کہاں تک پہنچ گئے زمین تک پہنچ گئے, گئے فج اعلی ابن زبیر تو عبداللہ بن زبیر نے کئی ستون بنائے کیا بنائے ستون بنائے ستون پہلے کیم کیے پلر کیم کیے فستر علی حسور تو علم پہ انہوں نے پردے ڈال دیے پردے کیوں ڈالے ہوں گے اس میں کیا حکمت ہے یعنی کہ دیواریں قیم کرنے میں تو وقت لگے گا ستون بنا کے انہوں پردے ڈال دیے تاکہ ایسے لگے کہ بیت اللہ موجود ہے تاکہ لوگ طواف کرنے والے طواف کر سکیں نمازیں پڑھنے والے اس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھ سکیں پردے ڈالنے کا مقصد یہ تھا تو حتیفعہ بنا اہو یہاں تک کہ اس کی عمارت بلند ہو گئی جن یعنی کی عمارت بلند ہو گئی تو پھر زیر کہ پردوں کی ضرورت نہ رہے وقال ابن زبیر عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں انی سمے تو میں نے ام المنین عائشہ سے سنا تقول وہ کہہ رہی تھیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک نبی علی السلاۃ والسلام نے فرمایا لدیث اگر اب عبداللہ بن زبیر یعنی کہ اس موقع پہ لوگوں سے کہہ رہی ہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں کیوں کعبہ شریف گرا رہا ہوں کیوں نئے سرے سے بنا رہا ہوں ان کو کہتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں حدیث سنی ہے کس سے امن ممنی عائشہ سے یعنی کہ اپنی خالہ سے میں نے اپنی خالہ سے حدیث سنیے کیونکہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ کون ہے؟ اسماء اسماء اسماء رضی اللہ تعالیٰ اور جناب, جناب عائشہ جن نے اپنی کُرنیت رکھی تھی ام عبداللہ جناب عائشہ کینیت کیا تھی امدالہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے مشورہ کیا اور آپ سے مشورے کے نتیجے میں آپ نے بانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پہ اپنی کنیت کیا رکھی تھی ام عبداللہ یہ عبداللہ بن زبیر بہت بڑے صحابی ہیں ان کے والد زبیر بن عوام اشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابہ کے میں سے جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی دنیا میں خوشخبری ملی اور عبداللہ بن زبیر بھی خود بہت بڑے صحابی ہیں جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں مہاجرین کے گھروں میں جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے اور ان کی والدہ اسماں نے ان کو نبی علیہ السّلہ کی طرف بھیجا تاکہ آپ ان کو گھٹی دیں تو آپ ہی نے ان کو سب سے پہلے گھٹی دی تھی تو یہ ہیں عبد بن زبیر بہت عظیم الشان عظیم المقام صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں انی سمیت و عائشہ میں نے اپنی خالہ ام المن عائشہ سے سنا تو قل وہ کہہ رہی تھی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی علی سات السلام نے فرمایا لن سہ حدیثن اگر یہ بات نہ ہو کہ لوگوں کا زمانہ کفر قریب قریب ہے لوگوں سے مراد کون ہے قریشی ولی شہندی نفقت ماں یقوی علا جب کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو اس کی تعمیر پہ میرا معاون بن سکے میرا مددگار بن سکے تو اگر یہ دو باتیں نہ ہوں تو لکون تو ادخل تو فی امن ہجری خمس تو میں اس میں داخل کر دوں کس میں بیت اللہ میں بیت اللہ میں پانچ ہاتھ داخل کر دوں من الحجری حتیم میں سے تو آپ نے یہاں پہ اس حدیث میں کتنے سبب بیان کیے ہیں بیت اللہ کو نہ گرانے کے اور اثر نو تعمیر نہ کرنے کے دو سبب بیان کیے ہیں جی پہلا سبب یہ کہ قریشی لوگ مکہ فتح ہوتے وقت نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو اگر میں بیت اللہ کو گرا کے سر نو بناؤں گا تو یہ اس چیز کو بہت بڑا سمجھیں گے اور یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو سکے گی یہ چیز ان کی عقل میں اتر نہیں سکے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مرتد ہو جائیں اور اسلام سے نکل جائیں دوسرا فرمایا کہ میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ جس مال سے میں بیت اللہ کو تعمیر کر سکوں یہ دو سبب ذکر کر رہے ہیں عبداللہ اللہ بن زبیر اپنی خالہ جناب عائشہ سے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تو آ فرما رہے ہیں اگر یہ دو سبب نہ ہوتے تو میں کیا کرتا بیت اللہ میں حتیم کے پانچ ہاتھ داخل کر دیتا کتنا حتیم کا حصہ پانچ, پانچ, پانچ ہاتھ لَهَا <بابن> نمبر دو میں کیا کرتا مم. میں کعبہ شریف کا ایک دروازہ بنا دیتا ید خل الناسمین جس سے لوگ داخل ہوتے و بابن اور ایک اور دروازہ بنا دیتا یخین جس سے لوگ نکلتے یعنی کہ ایک مشرقی جانب دروازہ بنا دیتا جس سے لوگ داخل ہوتے اور ایک مغربی جانب جس سے لوگ نکلتے, نکلتے دو دروازے میں بنا دیتا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مسلم شریف میں تو موجود ہے یہ روایت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہاں سے لی یہ ہے مسلم شریف سے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مسلم شریف میں موجود ہے لیکن ہماری کتاب الوافی میں موجود نہیں ہے یہ تقریباً تین چار لائنیں بنتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ غلطی سے رہ گئی ہیں یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے یا اس قسم کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ عبارت رہ گئی ہے اور اس لیے وہ روایت جو ہے وہ پوری طرح سمجھنا مشکل ہو گیا ہے تو اس لیے وہ روایت کا حصہ جو رہ گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں نے کہاں سے لیا ہے مسلم شریف سے لیا ہے کہ اب عبداللہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کس کی جناب عائشہ کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ دو وجوہات نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرا کے اس میں حتیم کے پانچ ہاتھ داخل کر دیتا اور بیت اللہ کے دو دروازے بنا دیتا ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر قال ف انفک وقاف الناس کہتے ہیں کہ میں آج وہ مال پات پاتا ہوں میرے پاس وہ مال موجود ہے جو میں خرچ کر سکتا ہوں کس پہ خرچ کر سکتا ہوں کعبہ پہ کعبہ کی تعمیر پہ کعبہ کی عمارت پہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس سے میں بیت اللہ کو تعمیر کر سکتا ہوں بنا سکتا ہوں ولسط و خاف الناس اور مجھے لوگوں کا بھی خدشہ نہیں ہے خطرہ نہیں ہے اللہ کے رسول کو خطرہ تھا عبداللہ بن زبیر کو نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ جس زمانے کی بات نبی علی عصلام کر رہی ہیں اس زمانے میں مکہ کے بہت سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور عبداللہ بن زبیر کا زمانہ کب کا ہے سن چونسٹھ جری کا آپ بات کر رہے ہیں سن سن آٹھ ہجری کی کیونکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں یا زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سن دس ہجری کی بات کر رہے ہیں جب حج پہ آئے تھے تو آپ سن 8 ہجری کی 9 ہجری کی 10 ہجری کی بات کر رہے ہیں عبداللہ بن زبیر بات کر رہے ہیں کب سن چونسٹھ ہجری کی اس زمانے میں تو مکہ میں کوئی کافر نہیں تھا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا ہو بلکہ وہ لوگ تھے جو جدی پشتی مسلمان تھے تو اس لیے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اب مجھے لوگوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے کوئی مرتد ہو جائے گا یا کوئی اطلاع کرے گا ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مال بھی موجود اور لوگوں کے بارے میں کوئی خوف و خطرہ کو خدشہ نہیں ہے قال وہ کہتے ہیں کون اطابن ابو رباح وہ کہتے ہیں فضاد افیح خمس ادرع من الحجری تو عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ میں حتیم سے پانچ حصوں کا اضافہ کر دیا یعنی کہ پانچ پانچ ہاتھ پانچ ہاتھ حتیم سے لے کر وہ کہاں شامل کر دیے بیت اللہ میں شامل کر دیے یعنی کہ بیت اللہ کی وہ دیوار جو حتیم کی جانب ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا حتیٰ حتیم کے پانچ ہاتھ بیت اللہ کا حصہ بن جائیں حت ابدا اسن نظر نا سوئی یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر نے اس بنیاد کو واضح کر دیا اس بنیاد کو زہر کر دیا جس کی طرف لوگوں نے جس کی طرف لوگوں نے دیکھا یعنی کہ وہ بنیاد جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہے عبداللہ بن زبیر نے حتیم والی جانب سے جب بنیادیں کھو دیں تو کھوتے کھوتے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تک پہنچ گئے اور لوگوں کو کہا دیکھ لو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ابدا یہاں تک کہ انہوں نے زہر کر دیا بنیاد کو نظر الناس سنئی جس کی طرف لوگوں نے دیکھا فبنا علیہ البنا تو اس پہ انہوں نے عمارت قائم کی کس بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ, کی بنیاد پہ انہوں نے عمارت قائم کی کس کی عمارت کعبہ شریف کی وکان طول القابتی سمانی آشرا درا ان کعبہ شریف کی جو طوالت تھی لمبائی تھی وہ اٹھارہ ہاتھ تھی کب عبداللہ بن زبیر سے پہلے جی. عبداللہ بن زبیر سے پہلے کعبہ کی لمبائی کتنی جی. کس بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ انہوں نے عمارت قائم کی کس کی عمارت کعبہ شریف کی وکان اتول القابتی آشرا دران شریف کی جو طوالت تھی لمبائی تھی وہ 18 ہاتھ تھی عبداللہ بن زبیر سے پہلے عبداللہ بن زبیر سے پہلے کی لمبائی کتنی تھی لمبائی اوپر کو کتنی تھی ہاتھ آزادی تو جب اس میں اضافہ کر دیا کس نے عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن زبیر نے اس میں اضافہ کیا کس میں بیت اللہ میں ان کے حتیم کو بھی حصہ بنا دیا وسیع کر دیا تو اس تخر عبداللہ بن زبیر نے لمبائی کو کم جانا لمبائی پہلے کتنی تھی اٹھارہ ہاتھ لیکن جب بیت اللہ وسیع ہو گیا تو یہ لمبائی بن زبیر کو کم لگی ہلکی لگی تھوڑی لگی فضا رفیع ادر انہوں نے بیت اللہ کی لمبائی میں بھی دس ہاتھ کا اضافہ کر دیا یعنی کہ چڑائی میں اضافہ کیا کتنا پانچ ہاتھ کا اور لمبائی میں اضافہ کیا دس ہاتھ کا وجہ اور بیت اللہ کے دو دروازے بنا دیئے دیے یدھ خالوم ایک وہ دروازہ جس سے داخل ہوا جا سکے ولاخرجومن ہو اور دوسرا وہ دروازہ جس سے نکلا جا سکے تو یہ وہ حصہ ہے اس روید کا جو ہماری کتاب الوافی میں نہیں آ سکا اور جو میں نے صحیح مسلم سے لیا ہے اس کے بعد جو حصہ ہے اس الوید کا وہ ہماری کتاب میں موجود ہے اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے مشورہ لیا بیت اللہ جو جل چکا تھا اس کی اصلاح کرنے کے معاملے میں یا دوبارہ تعمیر کرنے کے معاملے میں عبداللہ بن عباس نے کیا مشورہ دیا تھا کہ آپ اصلاح کر دیں اور گرائیں نہیں وہ اینٹیں رہنے دیں وہ پتھر رہنے دیں جو اس زمانے میں تھے جس زمانے میں نبی اسلام رسول بنے نبی بنے اور جن اینٹوں کو جن پتھروں کو دیکھتے ہوئے لوگ مسلمان ہوئے وہ چیزیں رہنے دیں لوگ اس سے مایوس ہو چکے ہیں لوگوں کے دل ان کے ساتھ مانوس ہیں آپ ان کو نہ گرائیں تو عبداللہ بن زبیر نے آگے سے کہا کہ تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو کیا اسے دوبارہ تعمیر کرے گا یا اصلاح کرے گا تو دوبارہ تعمیر کرو گے تو یہ تو اللہ کا گھر ہے اس کے بعد انہوں نے تین راتیں سہارا کیا اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کو گرایا جائے اور اثر نو کیمپ کیا جائے سب سے پہلے وہ خود چڑھے اوپر اور انہوں نے پتھر گرانے شروع کیے باقی لوگوں نے بھی حصہ لیا اور پھر انہوں نے بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کیا پانچ ہاتھ زمین انہوں نے حتیم میں سے بیت اللہ میں شامل کی اور لمبائی کے لحاظ سے انہوں نے دس ہاتھ کا اضافہ کیا اب اس کے بعد کہتے ہیں قتلہ ابن زبیری جب بن زبیر قتل ہوئے شہید کب کا واقعہ ہے سن تہتر ہجری کا سن تہتر ہجری کا سن تہتر ہجری میں جب کہ حکومت تھی عبد الملک بن مروان کی بتا چکا ہوں کہ جناب علی کے بعد خلیفہ کون بنے تھے ان کے بیٹے حسن چھ مہینوں کے لیے پھر وہ امید معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے امید معاویہ خلیفہ بن گیا وہ رہے سن ہجری تک انہوں نے اپنے بیٹے کی کو بنا دیا بن معاویہ کو وہ رہے سن ہجری تک انہوں نے اپنے بیٹے معاویہ کو بنا دیا یعنی کہ معاویہ بن یزید بن معاویہ یزید بن معاویہ نے اپنے بیٹے کس کو بنایا معاویہ کو اور یہ بہت ہی شریف النفس انسان تھے بہت ہی نیک تھے ان کو اقتدار سے خلافت سے بادشاہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تو اس لیے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ادھا خالی ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی حکومت جو پہلے سے کیمپ کر رکھی تھی اس کو وسیع کر دیا اور ان کی حکومت میں مدینہ بھی داخل ہو گیا عراق کے کئی علاقے داخل ہو گئے اور یعنی کہ اکثر علاقوں پہ ان کی امارت قائم ہو گئی خلافت قائم ہو گئی سوائے شام کے اس لیے علمائی کے نام کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کی خلافت معاویہ بن یزید کے چلے جانے کے بعد بالکل ٹھیک تھی اور باقی لوگوں کو چاہیے تھا کہ سب کے سب ان کو خلیفہ مان لیتے لیکن مروان بن حکم نے جو کہ بنویا میں سے ہیں اور وہ شام میں تھے دمشق میں تھے انہوں نے وہاں پہ اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ادھر عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے مکہ میں مدینہ میں کوفہ میں بسرا میں ان علاقوں میں اور شام کے علاقے میں مروان بن حکم کی حکومت ہے مروان بن حکم کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا تو مروان بن حکم کے بیٹے عبد بن مروان نے کوم سنبھال لی اور مروان بن حکم عبد بن مروان کے زمانے میں جناب عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے ہیں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں حجاج بن یوسف جو کہ عراق کا گورنر تھا کس کی جانب سے عبد بن مروان کی جانب سے یعنی کہ عبد بن مروان نے عراق واپس لے لیا تھا عبداللہ بن زبیر سے حقاء کہ اس کی فوجی مکہ تک پہنچ گئی تھی تو ہجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصہ کیے رکھا حتٰ کہ وہ دن آیا کہ عبداللہ بن زبیر کو پکڑ لیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا اب جب وہ عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے عبدالملک بن مروان کو لیٹر لکھا خط لکھا اور بتایا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے اور کعبہ کو عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ بنایا تھا اب آپ بتائیں کہ عبداللہ بن زبیر کی اس عمارت کو تعمیر کو ہم قائم رکھیں یا گلا کے اسے اثر نو بنائیں یہ اس کی تفصیلات آ رہی ہیں فلما قتل ابن جب عبداللہ بن زبیر کیا ہوئے شہید ہوئے کاتاب الحجاد بن مروان تو حجاج بن یوسفی نے عبدالملک بن مروان کو خط لکھا یوک بل ان کو خبر دے رہا تھا بدا علی اس معاملے کی کس معاملے کی عبداللہ بن زبیر کے شہید ہونے عبداللہ <مكة> اور ان کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ بنایا تھا قد وضع الْبِنَا بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اسے کیم کیا تھا اس بنیاد پہ جس کی طرف اہل مکہ میں سے قابل اعتبار لوگوں نے دیکھا انہوں نے چیک کی وہ بنیادیں یعنی کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ نوب کیم کیا ہے اور بنایا بھی بیت اللہ کو ان بنیادوں پہ ہے جن کو اہل مکہ کے ان لوگوں نے چیک کیا دیکھا جو مکہ کے اہم ترین لوگ شمار ہوتے ہیں جن کو اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ان حالات میں آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں یہاں پہ حجاج بن یوسف کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا حجاج بن یوسف اس کے بارے میں تاریخ میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے اس لحاظ سے اس سے ظلم و زیادتی یقینا ہوئی ہے لیکن یاد رہے کہ وہ کافر نہیں ہے اس کے گناہوں کو اللہ کے سبت کیا جائے اور اس کا معاملہ اللہ کے سبت کیا جائے کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے لیکن بہرحال مسلمان تھا کافر کافر نہیں تھا اور قرآن اور اہل قرآن سے اس سے شدید محبت تھی اہل قرآن کو بہت انعام دیا کرتا تھا یعنی کہ بہت سی برائیوں کے ساتھ ساتھ اس میں چند خوبیاں بھی تھی تو اس لیے جب کوئی ایسا انسان ہو تو نام لے کر اسے کافر کہنا یا جہنمی کہنا یہ مناسب نہیں ہے اس کے معاملے کو اللہ کے سبرد کر دینا چاہیے اس سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں کئی اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے اور پھر یہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا ہے سعید بن زبیر وہ جو ہیں وہ بھی اس کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں اور بھی کئی لوگ چلے جی تو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حجاج بن یوسف کو کافر یا جہنی نہ کہا جائے یہ بہت بڑا فتویٰ ہے انسان خود اس فتوے کی لپیٹ میں آ سکتا ہے تو فقتہ بہ رہی عبد المالک. اب حجاج نے لیٹر لکھ دیا کس کو عبدالملک بن مروان کو عبد ال عبد بن مروان نے کیا لکھا فقطابی تو عبدالملک میں مروان نے حجات کو لیٹر لکھا انسنا من من ہم عبداللہ بن زبر کے رد و بدل سے کسی بھی چیز میں نہیں ہے عبداللہ بن زبیر نے نبی علی اسلام کے زمانے کی عمارت کو تعمیر کیا ہے ہمارا عبداللہ بن زبیر کی تعمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو گراؤ اور دوبارہ ویسے بناؤ جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا یہ کون کہہ رہا ہے عبدالملک بن مروان عبدالملک بن مروان کے بارے میں بھی میں یہ کہہ دوں کہ حکومت سنبھالنے سے پہلے پہلے کا جو اس کا ریکارڈ ہے بڑا شاندار ہے عالم دین تھا فقیر تھا آدمی کا علم دیتا رہا ہے علماء کرام کے پاس بیٹھتا رہا ہے بادشاہ بننے سے پہلے پہلے خلیفہ بننے سے پہلے پہلے اس کا ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے لیکن جب خلیفہ بنایا تو اس سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ بھی غلطیاں اس کی غلطیاں بھی اتنی نہیں ہیں کہ آپ اس کو کافر کہیں یا جہنمی کہیں بلکہ بعد میں جو حکمران آئے ہیں جن میں اس کا ہی ایک تذکرہ ہم بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں ان میں سے کئی لوگوں سے بہتر ہے تو عبد الملک مل مروان کیا کہہ رہا ہے کہ عبد بن زبیر کے رد و بدل سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اما معی جہاں تک تعلق ہے اس اضافے کا جو اس نے بیت اللہ کی لمبائی میں کیا ہے تو اس کو برقرار رکھو عبداللہ بن زبیر نے جو بیت اللہ کی لمبائی میں اضافہ کیا اونچائی میں اضافہ کیا اس کو برقرار رکھو اماں فلائی اور جو انہوں نے اضافہ کیا ہے اس میں, اس میں بیت اللہ میں من الحجری حتیم کی زمین سے فرود تو بیت اللہ کو واپس دو بنائی اس کی کی پہلی تعمیر کی طرف یعنی دروازے کو بند کر دو جو انہوں نے کھولا ہے نے؟ عبداللہ بن زبیر نے یعنی کہ اللہ کے زمانے میں ایک دروازہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر نے دو دروازے بنا دیے وہ دروازہ ختم کرو ایک ہی رہنے دو چنانچہ آب حجاج بن نے بیت اللہ کو گرایا اور موجود تھی اور یہ کب کام کیا جاس بن یوسف نے سن 73 ہجری میں, ہجری میں یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دلہ بن زبیر نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ حجاج نے دوبارہ قائم کر دیا ان بنیادوں پہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی تو پھر ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید بھی خلیفہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں بھی ایسا ہونے لگا تو امام مالک نے کہا تھا کہ امیر المنین یہ بیت اللہ کو کھیل تماشا نہ بناؤ جو بھی بادشاہ آئے وہ اس میں اپنی تبدیلی کرے کوئی ابراہیم اسلام کی بنیادوں پہ اور کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پہ بیت اللہ کو تماشا نہ دوبارہ بنیادوں پہ جو نبی علیہ کے زمانے میں یہ بھی ہے, کیا ہے؟ ان عبداللہ ابن عبید. رویت ہے عبداللہ بن عبیت بن عمیر اللیچی سے قالا وہ کہتے ہیں وَفَدَ الْحَارِ سُبْنُ علی عَبْدِ اللَّهِ الَى عَبْدُ الْمَلِكِ ابن مروان فی خلافتی حارس بن عبداللہ بن ابی ربیہ مخزومی عبدالملک بن مروان کے پاس آیا فی خلافتی ان کی خلافت کے زمانے میں کن کی خلافت عبدالملک بن مروان کی خلافت فقالا تو اس نے کہا کس کہ نے کہا نہیں فقال عبد الملک تو عبد الملک نے کہا کس نے کہا عبد الملک مروان کس سے کہہ رہا حارت سے ابو خبیب سے مراد عبداللہ بن زبیر ہے ان کی کنیت ہے ابو خبیب تو عبد الملک مروان کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ابو خبیب نے یعنی کہ عبداللہ بن زبیر عائشہ امین عائشہ ام سے سنا ہے ماکران یزوم جس کے بارے میں وہ دعوی کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا ہے دلہ بن زبیر یہ دعوی کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جناب عائشہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری خواہش ہے کہ بیت اللہ کو میں ابراہیم اسلام کی بنیادوں پہ قائم کروں لیکن مجھے خطرہ ہے اپنی تمہاری قوم سے تو یہ باتیں جو دلہ بن زبیر کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جناب عائشہ سے سنی ہے کون کہہ رہے ہیں عبدالملک بن بروان کہہ رہے ہیں یعنی کہ وہ سمتہ شاہد اللہ بن زبیر نے غلط کہا ہے تو یہ الفاظ عبدالملک بن بروان کے غیر مناسب ہیں عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں ان پہ شک و شبہ کرنا مناسب نہیں ہے تو عبدالملک کہہ رہا ہے ما اظنو ابا خبیبین میں نہیں گمان کرتا میری میرا نہیں خیال ابو خبیب کے بارے میں کہ انہوں نے سنا ہوگا جنابِ احشاء سے ما وہ جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن زبر نے, نے, نے کیوں نہیں سنے ہوں گے میں نے بھی سنے ہوگی انجنا عشہ سے ملکان کہنے لگا سمیت انہیں سنا ہے وہ کیا کہہ رہی تھین سے فرمایا نبی علیہ السلط نے بے شک تمہاری قوم نے بیت اللہ کی بنیادوں میں کمی کر دی ہے بیت اللہ کی بنیادیں جو ابراہیم علیہ کے شرک قریب نہ ہوتا تو میں لٹا دیتا اس حصے کو جس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے ان کے بیت اللہ کا وہ حصہ جو انہوں نے باہر کر دیا ہے میں اس کو دوبارہ اندر لے آتا اند لوٹا دیتا اس کو لگا تمہاری قوم کے لیے منبادی میرے بعد کیا زہر ہو کہ این یبلو کہ وہ اس کو بنائیں کس کو بیت اللہ کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ام المؤمنین عائشہ سے کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر تمہاری قوم کبھی یہ فیصلہ کرے کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ قائم کیا جائے فهلومی تو اؤ کی تاکہ میں تمہیں دیکھاؤں کا وہ حصہ جو اگر تمہاری قوم کے لیے زہر ہو انہیں احساس ہو اس بات کا میرے بات کہ وہ بیت اللہ کو بنائیں ان کے ابراہیم السلام کی بنیادوں پہ فلومی تو آؤ تاکہ میں تمہیں دکھا دوں وہ حصہ جس کو انہوں نے تر کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے بیت اللہ کے باہر کر دیا ہے تو نبی علی السلاۃسلام نے جناب عائشہ کو تقریباً سات ہاتھ دکھائی. کتنے ہاتھ پہلے کتنے ہاتھ آئے تھے پانچ پہلے آیا تھا کہ حتیم کے پانچ ہاتھ جو ہیں سارا حتیم نہیں حتیم کے پانچ ہاتھ جو بیت اللہ سے قریب ہیں وہ بیت اللہ کا حصہ ہے اور باقی جو حصہ ہے وہ بیت اللہ کا نہیں ہے اب یہاں پہ آ سات ہاتھ تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہاں پہ آپ ہی کہہ رہے ہیں قریباً من آتی کہ تقریباً سات ہاتھ ان کو دکھائے وہاں پہ آئی تھی پکی بات پانچ ہاتھ اور یہاں پہ اندازہ ہے سات ہاتھ تو صحیح وہی ہے کہ پانچ ہاتھ وہاں پہ کہا گیا ہے یعنی کہ دقت کے ساتھ باریک بینی کے ساتھ اور تحدید کر کے کہا گیا پانچ ہاتھ اور یہاں پہ کہا گیا تقریباً سات ہاتھ تو درست بات کیا ہے پھر پانچ ہاتھ عبد الملک اب یہ جناب عیشا سے حدیث کس نے سنی ہارس نے اور بتائیے کس کو عبد الملک کو عبد الملک نے کہا حارث سے حدیث سننے کے بعد خود تم نے سنا ہے کہ ام المؤمنین یہ الفاظ کہہ رہی تھی حارث نے کہا بالکل خود میں نے سنا ہے خالہ حارث کہتے ہیں فنکتم تو عبد الملک ایک گھڑی یعنی کچھ وقت اپنے کے ساتھ, اپنی چھڑی کے ساتھ زمین کو کوریتے رہے جیسے کوئی انسان سوچوں میں پڑ جائے پریشان ہو جائے غور و فکر کرنے لگ جائے تو اپنی چھڑی جو اس کے ہاتھ میں ہو یا لکڑی ہو اس کو زمین میں کریلنے لگتا ہے زمین پہ مارنے لگتا ہے تو عبد الملک جو ہیں ایک وقت ایک گھڑی جو ہے اپنی چھڑی کو زمین میں کوریتے رہے پھر کہا ودیت تو انی ترق ہو میری خواہش تھی کہ میں نے اس کو اتر کر دیا ہوتا میں نے ان کو تر کر دیا عبداللہ بن زبیر کو وما مماحم اور اس کو جس کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی تھی عبد بن مروان کو جب یقین ہو گیا کہ یہ حدیث تو جناب عیشا نے بیان کی ہے اب افسوس لگ گیا کہ اب میں چاہتا ہوں اب میری خواہش ہے اب میری تمنا ہے کہ میں نے اللہ کو نہ چھیڑا ہوتا عبداللہ بن زبیر نے جب اس کو قائم کر دیا تھا تو میں اس کی عادت پہ چھوڑ دیتا اگر وہ کام صحیح تھا تو ان کو ثباب ملتا غلط تھا تو ذمہ داری ان کی تھی مجھے کیا لگے میں نے جو کام کیا, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ مطلب ہے تو کہتے ہیں پھر کہا کس نے عبدالملک بن مروان نے میری یہ تمنا ہے اب یعنی اب اب میری یہ تمنا ہے کہ میں نے اس کو ترک کر دیا ہوتا عبداللہ بن زبیر کو ماتحملہ اور اس کو جس کی انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی تھی میں عبداللہ بن زبیر کے اس عمل کو چھوڑ دیتا اور ذمہ داری ان کے اوپر پڑتی میرے اوپر نہ پڑتی تو یہ طویل اور لمبی حدیث ہے جس سے کعبہ شریف کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ نبی علی السلام کے زمانے میں اور بعد میں یہ کعبہ شریف کیسے تعمیر ہوتا رہا اور کیسے اس کو گرایا گیا کیسے آگ لگی ہے یہ ساری باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں اب ہم حدیث لیتے ہیں آٹھ سو چھیاس ایٹ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے امام بخاری ان امر بن انمر روایت سے یہ کون ہے چھوٹے تابی ہیں کون ہے تابعی ان ان چھوٹے تابی تعبی بھی کئی وہ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں جیسے جو پیچھے نبی ربا تو میں نے کیا کہا تھا بڑے تابی اور ایک ہے چھوٹے تابی یعنی کہ جنہوں نے صحابہ اکلام کا آخری زمانہ پایا ہے یہ مطلب چھوٹے تابی سے مراد یہ ہے کچھ کچھ تعبی وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے کچھ عرصہ کے بعد جو ہیں یعنی کہ وہ پیدا ہوئے یا وہ کسی اور لاکے سے آئے اللہ کرسول کے, کے زمانے میں موجود تھے لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے اب وہ آئے تو اب وہ کیا شمار ہوتے ہیں بڑے تابعی شمار ہوتے ہیں لیکن یہ کون ہے عمر بن دنار چھوٹے تابع ہیں اور عبید اللہ بن نبی یزید یہ بھی چھوٹے تابع ہیں دونوں کیا ہو گیا چھوٹے تابع قالا دونوں کہتے ہیں لم يکن على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حول البیت حائتن نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں تھی کیا مطلب ہے اس کا ایک ہے کعبہ شریف اس کی بات نہیں ہو رہی کعبہ شریف کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد لوگوں کے گھر تھے کعبہ شریف کعبہ شریف کے دائیں بائیں طواف کی جگہ جس کو متاف کہتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے گھر تھے درمیان میں کوئی دیوار نہیں تھی درمیان میں کوئی دیوار لیکن لوگوں کے گھروں اور طواف کرنے کی جگہ کے درمیان میں چار دیواری کے طور پہ کوئی دیوار نہیں تھی یہ مطلب ہے تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ علیم کے زمانے میں بیت اللہ کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں تھی کان سلون البئی تھی لوگ بیت اللہ کے ارد گرد نماز پڑھا کرتے تھے حتیٰ کان عمر یہاں تک کہ جناب عمر کا زمانہ آ گیا یہاں تک کہ عمر آ گئے یعنی کہ عمر کا زمانہ آ گیا ان کا ان کا عہدت شروع ہو گیا کے ارد گرد کیا کیم کی دیوار کیم کی انہوں نے دیوار کیم کی اور یہ روایت منقطع ہے یعنی کہ امر بن دینار نے جناب عمر کا زمانہ نہیں پایا تو یہ جناب عمر کے زمانے کے بارے میں بات بتا رہے ہیں جب کہ انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا برل اس میں کوئی حرد نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے یہ ایک تاریخی روایت ہے کیا ہے تاریخی روایت ہے کال عبید عبید اللہ عبید کہتے ہیں ان کے وہی دو راوی تھے نا شروع میں ایک عمر بن دنار اور ایک عبید اللہ بن یزید دونوں تابی تھے چھوٹے ان میں سے عبید اللہ کہتے ہیں جد روح یہ دیوار چھوٹی تھی کون سی دیوار جو جناب عمر فاروق نے قید کی تھی وہ دیوار کیا تھی چھوٹی تھی ف بناه ابن الزبير تو پھر اس کو قائم کیا عبد الله بن زبیر نے عبد بن زبیر نے اس دیوار کو بلند و بنا دیا تو پھر کیا ہو گیا کعبہ شریف کعبہ شریف کے ارد گرد کی جگہ اور آگے یہ عالی شان دیوار اور اس کے بعد سے لوگوں کے گھر تھے۔ تو اس انداز سے کعبہ شریف رہا ہے اور کعبہ شریف کا ارد کا علاقہ اس انداز سے رہا ہے۔ تو یہ یعنی کہ حدیث تھی لمبی اور اس کے بعد مختصر اب چونکہ آپ لوگوں کا وقت قریب ہے تو جو نئے ابواب ہیں انشاءاللہ اللہ ان کا آغاز آئندہ درس سے ہوگا تو میں آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے شاعر سے محبت کرنے کی توفیق دے کعبہ شریف اللہ کے شاعر میں سے ہے منا مضلفہ عرفات یہ چیزیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں اور ادھر اذان وغیرہ یہ چیزیں بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا احترام کرنے کی توفیق دے آئندہ درس میں بیان ہوگا کعبہ کے گرائے جانے کے بارے میں یعنی کہ جب کعبہ کو کعبہ کے دشمن گرائیں گے اور حضرت کی فضیلت کے بارے میں اور یہ کہ نبی علیہ السلام نے کیسے اس سے بتوں کو مجسموں کو نکالا تھا اور آپ کعبہ میں کیسے داخل و اور نماز ادا کی یہ اس قسم کی باتیں ان آئندہ درس میں آئیں گی اللہ رب العزت تمام دروس میں حاضر ہونے کی توفیق دے اور ہم سب کو اخلاص دے آخا دعوانا الحمدللہ رب ال